وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالًا وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ لَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعِ وَمِنَهَا تَأَكُلُونَ ور فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تری وَحِينَ تشرہ بزرگان دین نوجوان ساتھیو حاضرین مسجد اس صورت النحل کی میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں آج خطبے کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے اسلام میں حسن و جمال خوبصورتی اور زیب و زینت کا موضوع ہے اسلام میں جائز حدود میں رہ کر کے زیب و زینت اور حسن جمال اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے انسان اسلام کتان نہیں پسند کرتا کہ اس انسان بدنما ہو اور انسان غیر مزین غیر مرتب منظم ہو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اسلامی حدود اسلام کے حدود میں رہ کر کے اپنے کپڑے اپنے شکل و صورت اپنے وبا اپنے مکان اپنے چاند چلن بھائی تمام چیزوں کے اندر وہ زینت اور حسن و جمال پیدا کرے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلاۃ السلام نے ارشاد اے لوگوں لا جن لا کھولو جنت من کان فی کل بھی تم میں سے کوئی انسان ایسا کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے یا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر اور غرور پیدا ہو جائے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کبر سے بچائے اس لیے نبی بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالی ہمیں کبر اور غرور سے بچانا کبر اور بدترین چیز ہے انسان کو جنت سے محروم کر دینے والی چیز ہے نبی علیہ نے فرمایا جس شخص کے دل میں اے کرم کہنے والوں کی بات ہو رہی ہے جس کرم مسلمان کے دل میں جس ایمان والے کے دل میں رانی کے دانوں کے برابر کبر اور غرور آ گیا تو جنگت میں داخل نہیں ہو سکتا آپ نے اس انداز سے یہ بیان کیا کہ سارے لوگ گھبرا گئے جاوید اللہ رضی اللہ تعالی رما کہتے ہیں ایک شخص سے کھڑا ہوا اور کہا رسول اللہ یا <حَسَنًا> رسول جو ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبرا آ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو آپ ذرا بتائیں کچھ شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ تمنا رکھتا ہے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر انسان پسند کرتا ہے کہ اَن سَو حَسَنًا حَسَنًا> ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا کپڑا خوب اچھا ہو یہاں تک کہ آدمی جوتا بھی پہنتا ہے چپل بھی خریدتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے جو، ہمارا جوتا ہماری چپل ہماری چپل اور جوتا سب سے اچھی ہو اور سب سے زیادہ خوبصورت ہو تو کیا یہ بھی تکبر ہے انسان جب خود اچھا پہنتا ہے اچھا کپڑا اچھا جوتا اچھی چپل استعمال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اتنی بات آ جاتی ہے ماشاء ہمارا جوتا سب سے اچھا ہے تو کیا یہ بھی بنا پہ یہ بھی کمروں ضرور ہے آپ ساتھ میں لا ان جمیل ان یو ہب بل جمال ان نلح جمیل ان یوحدل اچھے کپڑے پہننا اچھا جوتا استعمال کر لینا اچھے لباس خرید لینا اگر انسان شکر گزاری کی نیت رکھتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو ہم پہن رہے ہیں الحمد للہ تو ہے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں خوشی محسوس کرے تو یہ کبر نہیں ہے یہ تکبر نہیں ہے یہ آدمی اپنے اندر حسن و جمان پیدا کرنے کو پسند کر رہا ہے ان جمیل اند الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے اس حدیث کے اندر وعدے کر دیا کہ ایک انسان اپنے جوتے اور چپل کے ذریعے اگر اپنے اندر جماعت و قیمت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے پھر آپ نے ساتھ میں چونکہ بات تو نہیں کی کے دل میں رائف دانی کے برابر تکر آ گیا جنت میں داخل نہیں ہوگا اب آپ نے کبر غرور کا معنی بتایا فرمایا اچھا کھا لینا اچھا پہن لینا اچھی سواری استعمال کرنا اگر اللہ تارا کا شکر ادا کر رہا ہو اور اس سے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے تو یہ کور غرور نہیں ہے کور کیا ہے بطر الحق کماتا والا حساب صاحب اور گرور یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق پیش کیا جائے لیکن تمہارا نقص حق کرنے سے انکار کر دے یہ ہے میرے بھائی کبر اور گرور سامنے حق آئی کتاب اللہ آئی سنت رسول آئی شریعت آئی. دین کی بات آ اور آپ کا نفس اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے اس حق کو ٹھکرا دے آپ سب سے بڑا کبر اور غرور یہ ہے اور یہی کبر پیدا ہوا تھا ابلیس کے دل کے اندر ابلیس کے دل میں ابلیس کو اللہ نے آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا لیکن اب ابا تک بڑا اس کے دل میں تکدر پیدا ہوا اپنی انشل سے محسوس کیا اس لیے کرنے سے انکار کر دیا ایک انکار کیا اللہ فرماتے ہیں اس کے پر ساری زندگی آج کا کلما گو اگان سن کر کے مسجد میں بابو رہ کر کے نماز نہ پڑھے دل پارا صاف ہے ابھی تک اس کو یہی کہ ہمارا دل हा? یہ بھی ایک قسم کا سیتا نے کور پیدا کیا ایک کمر تو اللہ ہٹارا تو ہکوں کو ٹکڑا سے پیدا کیا اور دوسرا کبر یہ پیدا کرنے کا تمہارا دل بہت ہی صاف ہے یہ بھی دور مجرم ہے انسان بتا نمبر دو وغم تمر دوسرا دوسرا کبر کیا ہے انسان اپنے آپ کر لو لوگوں کو اپنے سے حکیم اور دلیل سمجھے کسی کو اپنے سے حقیر و زمین نہ سمجھو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو مال دیا آپ کو دولت دیا آپ کو بڑے سے بڑے کاروبار سے لگایا آپ کسی اپنے سے غریب مزدور محنت مزدوری کرنے والے لیبر کو آپ اپنے سے حقیر و زمین نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو کرسی میں بیٹھا ہے اس کو دھوپ میں آپ کا کام کرانے کے لیے مسخر کر دیا ہے پر میں آپ کا شکر ادا کر لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے آؤ اپنے دین و تقبے سے وہ بڑا ہے یا آپ بڑے یہ تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا ان کا <اَقْقَابُم> اس لیے کسی کو اپنے سے حقیر اور ذہیر سمجھنا آپ اپنا یہ قبر اور غرور ہے اسی طرح سے میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا ہے انسان اپنے چار چرم اپنے اچھنے بیچنے اپنے پسطار کردار اپنے آمان میں بھی حسن جمال پیدا کرے جب ابھی آپ آب نے دیکھنا کہ انسان کو نے اللہ رب العالمین نے حسن جمال کو پسند کیا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہاں و حسینت حسن جمال کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا انسان اپنے چار اچھا ضرور, ضروری ہے کہ انسان اپنے چار اچھا چمن میں بھی حسن خوبصورتی اور جمال پیدا رہے اسی لیے امام تبرانی امام اکرم اور بہت سارے محدثین نے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی نے ان سے روایت کیا کہ نبی علیہ شراب نے فرمایا اے وے وے اب تو ادا وقت الحسن اردا اس لیے اور کماکارا سامنا اے لوگ اب تو ادا تو ادب تو ادم اور تمے کہا جاتا ہے کسی بھی کوئی بھی دنیا کا معاملہ آ جائے کوئی بھی آپ کے سامنے مسئلہ پیش ہو جائے تو آپ جذبات میں جذباتی سے فیصلہ کرنے کے بجائے خوب سوچ سمجھ کر کے کہ اس کا انجام کیا ہوگا جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے آپ خوب سوچ سمجھ کر کے اطمینان کے ساتھ نتائکر کر کے پھر آپ قدم اٹھائے اس کو کہا جاتا ہے تو آج ایک چھوٹی سی مثال دیتی عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن میں نبی الحراف شاہ جب مٹکے میں داخل ہوئے تو ہمارا ہاتھ پکڑا اور نبی الحاظ شاہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ ہمیں لے کر کے حقیم میں آئے جو لوگ کعبہ خانے کابہ مکایا ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حرم کے ایک سائڈ میں ایسے دیوار گھیر جس کو کہا جاتا ہے حتیم حکیم کے اندر آپ لے کر کے آئے اور آپ نے بتایا دیکھو یہ حکیم کا اتنا حصہ خانے کعبہ کا ٹکڑا ہے لیکن تمہاری کام ابراہیم خلیل اللہ نے خانے کعبہ کو بنایا تھا تو یہاں تک بنایا تھا لیکن تمہاری اسٹاک نے جو کھانے کابا کو بھا کر کے تعمیر کرنا شروع کر دیا جب ان کا حلال پیسہ ختم ہو گیا اور یہاں تک کھانے کابا کی تعمیر نہیں کر سکتا پیسہ نہیں ان کے پاس تعمیر کرنے کے لیے تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو یہاں تک بنا دیتے ہیں ابھی دی پھر آئندہ ہمارے پاس حلال پیسہ آئے گا تو یہاں تک کھانے کابا کو ہم بہ کے بنا دیں گے آپ نے ایسا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی بھیانے کعبہ کو ڈھا کر کے ابراہیم خلیم اللہ علیہ نے یہاں جو بنایا تھا ہم پر کعبہ کی تعمیر کر دیں بات بڑی اچھی ہے بہت خوبصورت ہے لیکن آپ نے ہمایا ایسا لیکن میں ابھی اس کو نہیں ایک کام نہیں کرتا ابھی کھانے کا نہیں ڈھا تھا کیوں ہم نے ابھی کل بتوں کو توڑ کر کے کھا اب تو آٹا تو کسی چیز میں में بازی سے بچنا اسی کو سوچ سمجھ کر کے اس کے انجام اور نٹائپ پر غور کر کے فیصلہ کرنا نمبر دو اقتصاد ہو اقتصاد دوسری چیز اقتصاد اقتصاد کہا جاتا ہے تمام معاملات میں درمیانہ را رب، اختیار کرنا نہ اپنے ذا, نہ اپنے دھا, اپنے قوت سے جانا نہ تو بالکل کم بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو رو کی روٹی رشتہ مال دیا ہے تو ایسے متحصر انداز سے زندگی گزارے جس میں نہ تو فقیلی ہو اور نہ تو فضول خرچی ہو دو بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہر چیز کے اندر نیا نا روی اختیار کرنا یہاں تک کہ بے میں بھی نیانا روی اختیار کرنا ضروری ہے نمبر تین وہ سمت الحسن وہ سمت الحسن تیسری چیڑ ہے سمت الحسن سمت الحسن کیا ہے اچھے چال چلن نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا بو کا بزرگوں کا سارہ کا انبیاء کا شہرا کا کا کا ان کے جیسے لواس ان کی جیسی ان کے جیسے اٹھنا بیٹھنا اچھی چار چلن اختیار کرنا یہ کتنی چیزیں گئی کی نمبر ایک نمبر دو اختصاد ریا روی اور نمبر تین اچھے چار چلن اختیار کرنا فرمایا یہ تینوں چیزیں اقتصاد اور نیت اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ بنا رکھا ہے. یہ بھی نبوت کے چوبیس حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حصہ قرار دے رکھا ہے اسی طرح سے تقریباً زندگی کے تمام شعبے دانت نے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ رب حسن و جمال کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا, دیا ہے اور ہمیں سرعی حدود میں رہ کر کے سینت اختیار کرنا اور حسن جمال اختیار کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب عمل کے توفیق نے فرمائے الحمد للہ وقفہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات جو بنائی ہے ہر ایک کے اندر حسن جمال کو اللہ تعالیٰ نے اور ان میں بہت ساری مخلوقات کے ذریعے حسن جمال پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک نے فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي اے ہم نے آسمان پیدا کیا آسمان میں سورجمان ستارے بنا ہمارے دیکھنے کے لیے زیلت بنا رکھا ہے یہ بھی میں ہم نے ہر پورا برماتے ہیں اے جس پر تم چلتے ہو یہ راستے جس پر تم ادھرتے ہو یہ ساری ہریالیاں یہ درخت یہ, یہ طرح طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم نے اس کو, لہا, ہم نے اس کو زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے زمین کو رونک بخش دی جائے یہاں تک کہ ربو آرمی نے ورم ام ام خلقها وتقوم فيها دفع ومنافعه ومنها اقنط ولتقوم فيها جمال غير طريح ولا مهين تصنعون وتحملون اصقالكم الى بلد لن تكونوا باليه الا بصدق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم ولا خيل ولا بغال اللہ رب العالمین نے جماعت اور روبت قرار دیا ہے یہ صورت النحل کی آواز ہیں اللہ رب العالمت لوگوں نے چوکائے اللہ نے پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا لباس ایسے موزے ایسے, ایسے پیش ایسے جا کے ایسی ٹوپیاں تیار کرتے ہو جس کے ذریعے تم سردی کے موسم میں اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہو اپنے اندر گرمی حاصل लिए बहुत सारे سے اپنے بچاتے से کے لیے بہت سارے فائدے ہیں اسی سے تمہیں دودھ ملتا ہے تمہیں گھی ملتا ہے تمہیں لسی ملتی ہے تمہیں मिलता ملتا ہے پتا نہیں کتنی کتنے مناسب ان جانوروں کے اندر اللہ نے رکھا ہے پھر آگے فرماتے ہیں وہ بھی نہ جانوروں میں کتنے ایسے ہیں جن کو تم زبا کر کے کھاتے ہو آگے اللہ برما اور کیا برانا ہے وہ تم اور ان جانوروں کے ذریعے تمہارے اندر جمال اور فیمت بھی پیدا ہوتی ہے جس کے دروازے پر بکریا میں ہوں بہرین قسم کے میں بدے ہوئے کی زینت ہوتی ہے پورے آشروں میں اس کے عزت بخشی جاتی ہے اور پورا دن بناتے ہا جمال یہ جانور جو میں نے پیدا کیے ہیں اس کے اندر بھی تمہارے لیے بہت کی بڑا زمال ہے خوبصورتی ہے شام کو اپنے جانوروں کو صبح میں لے کے جاتے ہو اور شام کو کڑک کر کے واپس لاتے ہو ان دونوں وقتوں میں خاص طور تمہارے پورے محلے میں زینت اور عزت دی جاتی ہے اس کے علاوہ وہ تمہارے ہے تمہارے لیے اللہ ری نے تمہارے لیے پیدا کیا لے کر روحا تاکہ ان کو تم <سلام> اپنی سواری کو استعمال کرو یہ تمہاری سواری کے لیے وسیم اور پھر انہی سواری سواریاں خوب سوڑے گھوڑے خوب سوڑے اونٹ خوب سوڑے جب تمہارے دروازے پر بدے رہتے ہیں تو اس سے تمہارے گھر کی رونق ایک رونت ہوتی ہے اور زینت بھی ہوتی ہے رب راندا میرے ساتھ نماتے ہیں یہ سواریوں کے یہ جانوروں یہ سواریاں جانوروں کی میں نے بھی پیدا کیا ہے ان چاروں کو سواری کرو وہ اور آئندہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی ایسی سواریوں کا انتظام کرے گا اللہ ہی جانتا ہے تم ان سواریوں کو سوچ بھی نہیں سکتے کیا نتانے والی جتنی سواریاں ہوگی انہر قرآن کا دو فائدہ اس نے بیان کیا ہے ایک تو دروازے کی سیمت ہوگی تمہاری عزت اور رونق ہوگی اے دوسرے تمہارے سواری کا انتظام آج بھی دیکھتے ایک انسان اپنے گھر پر بہترین اللہ نے دولت سے ہو روادا ہے گاڑی اور کار کھڑی کر دے ایک انسان کو یہاں تانا نے مانے دولت سے روادا ہے بہترین قسم کی قیمتی موٹر سائیکل خرید لے تو جہاں کھڑی رہتی ہے چیز کو سارے لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھ لیتے اس کے بعد آگے بڑھتے گزر جائے تو جب تک نگاہ نظر آتی رہے گی تب تک اسی سواری پر انسان کی نگاہ ہوتی ہے رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارے سواری کے لیے تمہاری زند کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے سارے بنائے اسی طرح سے اللہ رب العالمین جو زبان استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زبان میں بھی حسن و جمال پیدا کرنے کا حکم دیا ہے زبان کے اندر بھی حسن و جمال ہو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اکبر اسلام میں حسن و جمال و زینت ہر چیز کے اندر زینت ہونی چاہیے پسند ہے لیکن شرط کیا جائد ہے دودھ دو تک ایسا نہ ہو بیوٹی پاور پہنچ جاؤ نہیں بھائی منی صاحب نے کہا کہ جمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے حدود میں رہ کر کے نافرمانی کر کبھی جو اللہ تعالیٰ کو سیمت مقبول نہیں ہوگی اسلام پر شریعت کی پابندی کر کتاب و سنت کی روشنی میں زینت استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے پسند اللہ نے تم کو اجازت دی ہے یہاں تک کہ آپ نے سنا جوتے چپل میں زینت اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند منہ سے زبان جو استعمال کرتے ہیں جو بولی ہی نکلتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جمال خسمت اور خوبصورتی پیدا کرنے کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے رب جو لوگ نرم جبان پستاوات کے ساتھ اپنے زبار اچھی میٹھی زبان کو اپنی زبان کو میٹھی بنا کر کے نبی کے ہمارے ندی کے سامنے بات کرتے ہیں ہم لوگ لو ہمارے نبی کے سامنے بیٹھتے ہیں اپنی زبان کو اپنی زبان کو نرم رکھتے ہیں اپنی زبان کو میٹھی بناتے ہیں اور اس انداز اسی انداز سے ہمارے نبی سے گفتگو کرتے ہیں اللہ ون تہ اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تکوا جیسی نعمت کے لیے چن لیا ہے سوال ان سوال اپنی استعمال صحیح کرے اپنی سوال میں خوبصورتی پیدا کر اپنی سوال میں نرمی پیدا کرے اپنی سوال کی اصلاح کر اپنی سوال کو بڑا میچھی بنا لے لوگوں سے بات کرنے کے لیے معام کے معاملے میں کے معاملے میں کتاب سکت سامنے آ جائے اپنی سوال کو نیچے بنا لے اللہ حضر. اسلام گفتگو کرتے وقت اپنے بڑوں سے اپنے چھوٹوں سے اپنے پڑوسیوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے بیوی بچوں سے گفتگو کرنے کے وقت اگر انسان اپنی سوار اسلامی آباد پیدا کریں کہ کتنا یہی یوں لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تکوا نے چن لیا اور جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تکوا سے پھٹ گیا ہے جس کو تکوا دی جائے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ چماتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجرے عظیم ہے اسی لیے یہی مزے تھی ہر تو مکمل حکیم اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کیا تھا پیارے لیے اردو تو دونوں بیٹے اپنی زبان کو برا پس کرو نرم کرو نیچی کرو شیریں بناؤ اپنی زبان کو خوب خوبصورت بناؤ تو ان کیونکہ سب سے بہترین آواز دنیا میں ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے گدھے کی اکبر جو اپنی کی اس پر کر سکے اپنی سوال میں مچھاس میں پیدا کر سکے اپنی سوال میں لرد نہ پیدا کر سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گدھے کی سبت پر اس کی آواز ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے المیر ہم تمام مسلمانوں کو قبر کو نوروں سے بھر دے ان کی نفرت کرے اللہ ان کا رحمت نازل کرے خلیفے خلیفہ بن اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ امن امان میں رکھے اور ہمیشہ ان کی حفاظت کرے ایسے کرنے کی توفیق فرمائے جو اللہ تعالیٰ جو شریعت کو پسند ہیں جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ جس ملک میں ہمارا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کے امن امان کو باقی رکھے اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں الله تعالى تمام مؤوس لما مالكه أمر أمان رقم حفاظتنا رقمه اللهم مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسرحات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأجل والإحشان وإيطاء بالقربى ودنها عن الفاشاء والمنكر والبقية يأذن لعلكم تبطرون وذكر الله وذكركم وذعوه جستان لكم وذكر Ah! <laughs>